سارا رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے نشدی لائے ہیں انہیں وقوائے مکہ کے لیے اور وہ سارے آدھار پوت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا فرق کی یہ سفر رمضان المبارک میں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا سفر ہوتا اور اس کے بعد روزہ نہیں رکھا جہاں تک میرا مضح ختم ہو گیا اور نہ ہی نبی علیہ اللہ اسلام محرم سے احرام بھی نہیں باندھا تھا عمرہ کے لیے اسی بات سے صرف ثواب کا اتفاق کیا نبی علیہ سلام السلام مکہ میں مکہ کی بلندی کی طرف سے داخل ہوئے اور خارہ دن میں ویل کو حکم دیا رہے اللہ کا وہ مکہ کے نیچے سے داخل ہوئے علاقے میں وکالا ان آرا دادا کوئی بخت حضور ہاتھا توا من یا رکھ سکا کہ اگر تمہیں قریش میں سے کوئی ملے تو اسے روک رکھو جہاں تک تو مجھے صفا پر ہو مگر مسلمانوں نے قتل کیا اور بخاری کی صحیح روایتوں سے یہ نظر آتا ہے کہ نبی ادرف کا زیادہ ان دو ہاتھوں سے اشارہ بھی کیا تھا کہ جب ان کے اوبار جو ہے جو انہوں نے چھوڑے ہوئے کہ اوبا نوجوانوں کو جو بکھ رہے ہوئے اسلام اور مسلمین کے خلاف انتقام میں ان کو پخوار میں چھوڑ دیا کہ یہ گر جائیں مسلم کے ساتھ اگر تو یہ کامیاب ہوئے تو ہم بھی آ کر جائیں گے اگر ان کا رگڑا نکل گیا تو ہم بھی بیٹھ جائیں گے ربی علیہ السلام نے فرمایا سالو ربی اللہ تعالی. کہ جب یہ اواز تمہارے قابو میں آ جائیں تو ان کے ساتھ دیکھو ہو کا مطلب قتل بھی نکلتا اور باندھنا بھی نکلتا حتیٰ کہ تم مجھے سفا پسند لے صحاب امام علی مطمئن کیسے ہو کر سکتے ہیں جس کی گنجائش نہ ہونا ہوگی انہیں جو بھی ملا شراسی انسان باقی انسان لڑنے والا اس کو سلا دیا موت کے بھاگا اس کو رہی ماں اقرام ابھی جہلی اکرما بن نبی جہازان بن عمیہ سہیل بن احمر اور خن دما بن یہ علاقہ ہے اس میں یہ سارے جمع ہو گئے یہ لڑائی کی تیاری ہے یہ صوفہ قریش کا قریش احمد کیونکہ اب تو سورج پوری آب و تاخ کے ساتھ شروع ہوئی چکا اب تو یوز ہلا دین کل اس کا بالکل وہ منظر تھا کہ جو آنکھیں بند کر لیں صرف اسے نظر نہیں آتا ورنہ نابینا بھی اگر جاننا چاہے تو اسے احوال یہ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے جیت کے ساتھ غالب آ چکے ہیں اور تمام کوششیں اور تصدیقیں رائے کی ہو ہیں اور اب لوگ ان کے سامنے کوئی حیثیت اور ہمت اور طاقت اور کوئی دلیل نہیں لگتے تو ان میں جو یہ حماد بن قید تھے اس نے بڑا اصل تیار کیا ہوا تھا یہ بھی ان اہم کو میں سے رہنے کی تیاری تھی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں محمد فکالت لوگ کی بیوی نے اسے کہا کہ محمد تو ایسے لشکر کے ساتھ ہے دس ہزار اباب رضوان اللہ علی مطمئن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو ہر عام ان کے حکم کے منتظر رہتے تھے اور جیسے ہی ان کے منہ سے کوئی حکم نکلتا تھا کوئی کلک وہ کرتے تھے یہ بس بس جاتے تھے یہ منظر لوگ دیکھ رہے تھے اس نے کہا کہ آج ان کے ساتھ کسی مقابلے کی قوت نہیں تو اس نے یہ بکواس ہی بن رہا یہ انی لاگ جو عملہ فائدہ ہو کہ میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ میں سے جن کو پکڑ کر غلام بنا دوں گا میری خدمت کر یہ کتنا تکبر ہے اور اس نے پھر اشعار پڑے کہ میرے پاس بہترین اصل حاصل تیار کر رکھا ہے اس کی کاٹ بڑی زبردست ہے خاندمہ کے مقام پر وہ ڈیر ہو گئی جب مسلمین اور خالد اتنے ولید ان کے خالد ہیں ان کا اور ان سر کا مقابلہ ہوا جو امک تھے اور لڑنے کی تیاری میں تھے تو جھٹ ہی انہوں نے بارہ آدمیوں کو موت کی بات پر کام ولید رضی اللہ اور اصحاب ہمار بھی بھاگ کیا پاؤں اکھڑ گئے وکرما کے بھی پاؤں اکھڑ گئے اور پھر آیا گھر میں اور کہنے لگا بیوی کو کہ اب تیوار بند کر لو میں اندر داخل ہو اس میں کیا کدھر گئی وہ تیری ساری بڑھ گئی تو پھر آپ اشعار پڑھتا ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ آج کچھ نہ پوچھو کندما میں کیا ہوا فرا سفوان فرا اکرما اکرما میں بھاگ گیا میدان سے سفان بھی بھاگ گیا گردنے اتر رہی تھی اور ایسا زبردست سما تھا کہ مسلمین جو ہیں بس وہ چڑھتے چلے آ رہے تھے اگر تو وہ دیکھ لیتی تو مجھے کبھی کانا نہ دیتی آج تو بھاگنے کا ہی موقع اللہ رب الیک رقال ابو خرارہ رضی اللہ تعالیٰ ہم نے اسی طریق سے گزر گیا ہمیں بہت کچھ اور پڑھنا ہے کیونکہ ہم الحمدللہ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور جس نے یہ مختصر سیرت رفیق لکھی ہے وہ بھی جائز حق ہے شیخ محمد بنعب البہاب رضم اللہ اس نے سیرت مدح سے وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ابھارا ہے جس کے لیے یہ سیرہ مبارکہ محفوظ کی گئی ہے کہ تمہارے لئے محمد رسول اللہ صلاح علیہ ومونہ ہمیں اسی نمونے کو اپنے حالات پر مستب کرتے ہوئے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنا وقالا ابو رضی اللہ علیہ وکا وبا کا زبر بطع وبا کا بطل الردر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جانب ایک طرف تو عبداللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو رخصت کر دیا کمانڈر کی حیثیت سے اور ایک جانب ایک کنارے سے خالد ولیم کو اور ابو عبیدہ بن جبرا رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے کمانڈر تھے انہیں درمیانی جو وادی تھی مکہ کی بسن اس میں روانہ کیا لشکر کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتیبا اور نبی علیہ الصلاق اسلام ایک لشکر میں خود بھی تھے آپ کے ساتھ بھی ایک سولہ تھا جان کے ساروں کا اب قریش نے اپنے اوباس لوگوں کو اپنے جوانوں کو بگڑے ہوئے لڑاکوں کو پھیلا دیا اور کہا مقدمہ اولا ہم ان کو آگے بھیج کے فائدہ کان لوگ سو ہی کونامہ ہے اگر ان کو کچھ حاضر ہو گیا انہوں نے شکست دے دی نبی علیہ سلاد اسلام کے لشکروں کو معذلہ اللہ،, اللہ تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے اور ہم بھی کر جائیں گے تو ان مصیبوں عدین دن کا تو اگر ان کا لڑا نکل دیا ان کو مار دیا ان کو مصیبت آ گئی یہ کام آ گئے تو پھر ہم وہ دے دیں گے جو نبی علیہ سلاط اسلام سے مطالبہ کریں بتاع رسول اللہ اسلام اللہ ابا سامنے ابو ولارا کو بلایا تو انہوں نے کہا لگ یا رسول اللہ حاضر ہوں اللہ کے رسول کہا کہ انصار کو بلا کہ وہ میرا گھیرا کر لیں میرے سر جمع ہو جائے بلا یہ انتاری سوائے انصاریوں کے انصاری جو میرے پاس انصاری کے علاوہ کوئی نہ آئے پدین تو انصاف جو تھے انہوں نے نبی السلم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں دے دیا آگے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفت جمع ہو گئے کراؤ نہ قریش با کیا تم دیکھ رہے ہو قریش کے اوباشوں کو اور ان کے ساتھ جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ان سارے گروہوں کو سمنا کار ابھی اہدا ہُوا اجل کپڑا پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے کہا ایک ہاتھ کو دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے سبھی اڑ پارتھ ان کو گھیر لو اور روک دو اور ان ہاتھوں سے قتل کا بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحیح بخاری میں بھی قتل کرنے کا ذکر ہے اور یہ روایات جو ہیں تاریخی ہیں مگر صحیح بخاری میں اس سے فرق کر تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے کہ ہم نے اس دن جو ہمارے قابو آیا ان میں سے ہم نے اسے قتل کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب کے لیے دل میں سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا قتل کرنا حرم کے اندر حلال رکھ دیا ورنہ دعا خون الم صفا حتہ کے تم صفحہ پر مجھے ملو قال ہو رہے رضی اللہ تعالم فن تعالیٰ فما يشاء احد منا ان يقتل منهم ما شاء الا قدر الا قتل هم الذي جس جسو قتل كرد وركذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجون عند باب المسجد الفتح مسجد فخص کے قریب نبی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا حضور کے مقام پر گاڑ دیا گیا یہ گویا فتح کا نشان تھا کہ آج اللہ نے اپنے رسول کو اپنی خاص مدد کے ساتھ دین حق کو بلند کرنے کی وجہ سے غالب کر دیا اور اب اللہ کا دین تمام ادیان باطلہ پر دلائل کے میدان میں تو غالب تھا ہی. اب اللہ رب العزت نے اس امت کو بھی غالب کر دیا جو یہ دین لے کرا کہ وہ اس دین پر عمل کر کے لوگوں کے لیے مسل راہ بن جائے کم ابل مہاجروئی بخل بحول نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم اب مہاجرون اور انفاظ اور صحابہ رضمان اللہ اعظم فنی سارے کے سارے آپ کے آگے آپ کے پیچھے آپ کے ارد گرد سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ہوا تھا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے تھے ان کی سنت کی پیروی کرنا چاہتے تھے اپنے مربب پر قربان ہو رہے تھے فدا نبی بہولی بہاؤ بھائی فرمایا حسا داخل یہاں نبی علیہ السلام السلام مسجد میں داخل ہوئے اقبال حضرت نبی علیہ اللہ نے حجر اقبت کو استلام کیا ثم بہت بیت اللہ کا سباف کیا قوس اور آپ کے ہاتھ میں کمان تھی اور بیت اللہ کے اوپر اور بیت اللہ کے ارد گرد. تین سو ساٹھ بت سے فضال بال نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم فدا عبی و امی اپنے دست مبارک سے اپنی اس پوس کے ساتھ اپنی اس کمان کے ساتھ ان بتوں کو ٹھوکر لگاتے و یقول اور یہ کہتے جا القل باطل حق آ گیا اور باطل مٹ گیا ان نل بادل کا اور باطل کی تو فطرت ہی مٹنا ہے باطل کے لیے تو ہے ہی مٹنا باطل صرف اسی وقت دندناتا ہوا نظر آتا ہے جب اہل ایمان کا امتحان ہو رہا ہو اور ان کی تربیت ہو رہی ہو اور انہیں ایک مقام تک پہنچنا ہو جب وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں قرآن اور سنت کی چھاؤں میں چلتے ہوئے اور وحی کی بارش سے سیراب ہوتے ہوئے جب ان کی کھیتیاں لہلحا اٹھتی ہیں جیسے کہ اپنے نبی کو اور صحابہ کو رضوان اللہ علی مجمعین اللہ تبارک و تعلی نے اپنی کتاب میں شدہ الفق کھیتی سے مثال دی کہ جب وہ کھیتیاں لہلحا اٹھتی ہیں تو پھر دنیا بھی دیکھتی ہے کہ اہل ایمان کا غلبہ اللہ کی مدد سے وہاں پر ہوا جہاں غلبے کی کبھی امید نہ تھی ہمیں یقین ہے کہ پھر اللہ ہمیں وہی غلبہ دوبارہ نصیب کرے گا اگر ہم وہی ہو گئے جو وہ تھے جو صحابہ تھے رضوان اللہ عالی بن پائی ان تم ادنا اور اگر ہم نے وہ راستہ چھوڑا اللہ نے فرمایا تو پھر ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے گے ہم پر جتنی سختیاں ہیں یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے گورنر ربیع الجلال والاکرام تو رحیم و کریم ہے جا الحق وما الباطل وما عید باطل جو ہے اس کے لیے نہ پنپنا ہے نہ باطل کے لیے لوٹنا ہے جس وقت حق حلفا ہو جائے اور حق والے جو ہیں وہ حق کے مطابق قائم ہو جائے تو ہمیں اگر کوئی پتہ یاد کر سکتی ہے چیز تو وہ ہمارا ایمان ہے اور اس کے مطابق عمل ہے اگر یہ نہیں ہے تو ہماری ایک حسمت متاثر ہے اور یہ متاثر ہونا بھی اس میں بڑی حکمتیں ہیں. یہ ہمارے لیے متاثر ہے رفیظ الجلال ولیق رام کے ہاں کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں مگر ان شاء اللہ تعالی ہم اپنے ہدف کے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں اپنی امت کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نشت ثانیہ کی علامات ہمیں دکھا دی ہے اور اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بت گرائے تھے یہ تمام بت قومیت کا بت جو سب سے بڑا بت ہے اس وقت اس وقت کوئی شخص نہیں جس کے پاس قومیت کے کاغذات اگر نہ ہو تو وہ معمول ہو قومیت کے کاغذات ہیں تو معمول ہے ورنہ وہ کتنا بڑا محدث ہو کتنا بڑا فقیر ہو کتنا بڑا داعل الالحق ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اپنا خواب رضوان اللہ علیہ مطمئن کے طریقے پر جمع ہوا ایک ایسا انسان ہو کہ وہ سنت کی اور قرآن مجید کی دعوت کی تصویر ہو مگر اس کے پاس کاغذات دار نہ ہو آپ کے گھر میں بھی آ جائے جس کے آنے پر آدمی کو اپنے آپ کو سب سے بڑا خوش نصیب سمجھنا چاہیے آج ابو بصیر فصل ایک عالم ہے ابو محمد المقدسی ایک بہت بڑے عالم ہیں مجاہد ہے اللہ کے راستے میں ان کی زندگیاں وقت ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو اپنے مسلمان ہونے پر شرم آنا شروع ہو جاتے ہے اور یہ چاہتا ہے کہ گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے معافیاں مانگی جائے اور کہا جائے کہ اللہ ہماری فتائیں معاف کر دے لوگ تو یہ ہیں مرد تو یہ ہیں یہ ہیں جو ہے جو نبر آسما ہے قبر کے ساتھ پنجہ قبر کے پنجے میں ڈالے ہوئے ہیں اور اسی طرح عبد الغادر عبد العزیز جو اس وقت مصر کے جیل میں کی جیل میں اور ابو بشیر وہ انگلینڈ میں وہ اس مجبوری میں غالبت اقرا کی حالت میں یہ کام کیے ہوئے پناہ پکڑنے والا اور اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں مگر اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی آ جائے تو آج کیا حالات ہیں قومیت کے بدھ کی پوجا اس طرح سے ہو رہی ہے کہ تھر تھر کام کو شروع کر دیں گے لوگ کہ یہ کس مصیبت پہ منہ لگا رہے ہیں چھوڑ دو انہیں جانے دو ان کے ساتھ کچھ تعلق بھی کا اور وہ جن کا ان, ان کا کوئی قصور نہ ہو ان کو تو چلو قصور وہ تعبوت نے اگر یہی ہے جیسے ابو بکر نے کہا رضی اللہ نے کافر کو دھکا دیتے ہوئے جبکہ اللہ کے رسول محمد صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن کے اندر اپنی چادر ڈال کے اس کے دونوں کران کناروں کو یوں بھر رہا تھا آپ کی مبارک آنکھیں باہر کو آ رہی تھی آپ کو کتنی تکلیف پہنچ رہی تھی ابو بکر نے دھکا دیتے ہوئے ہٹایا اور اس کو صرف اس لیے قدر کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ اگرچہ ان کا قصور یہ ہے مگر وہ جن کا کوئی قصور بھی ان کی کتاب میں نہیں ہے جو بالکل آج تک ان کے معاملے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کر پائے انہیں موقع نہیں ملا یا ان کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں جو ان کو کب چھوڑ دیں ان کو کب آپ پناہ دے سکتے جب تک قومیت کے ساتھ ذات نہ ہو کیا خوب کا حامد محمود نے کہ تمام قومیت کے بت پوجنے والوں کے گھر ہیں آج اسلام کا گھر بھی کوئی ایسا ملک بھی ہے جہاں مخلص مسلم مومن ہونے کی وجہ سے آپ کو شہریت مل جائے اور جو مخلص اور اللہ رب العزت کے ساتھ وفادار نہ ہو اسے بے وفائی پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی اور اس کے دوستوں کے ساتھ دشمنی اور اس کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کی وجہ سے اس کی شہریت کو کینسل کر دیا جائے اور اسے اس ملک سے نکال دیا جائے اس ملک میں شہریت حاصل کرنا صرف اس کی بنیاد یہ ہو کہ آپ ایمان میں کیسے ظاہر کے اعتبار سے اللہ کے حوالے میرے بھائیوں فی الحال کوئی جتائیں یہ المیہ ہے اور یہ ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ جس طرح بش افر میں مخلص ہے ہم اسلام میں مخلص ہو جائیں وہ کہتا ہے میرے ساتھ یا میرے مخالف افسوس کہ کافر ہمیں سمجھاتا ہے کافر ہمیں تربیت دیتا ہے ہم اتنے ڈھیلے ہو سکے یا ہم اسلام کے ساتھ ہو جائیں واض اللہ صف اللہ بات تو منہ سے نکالنا مناسب نہیں بس ہم اسلام کے ساتھ ہو جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو پھینک رہے تھے اور آج حق کا غلبہ ہو چکا تھا ہر حق اعتبار بکانہ طواف ہو اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر طواف کر رہے تھے معلومہ اونٹ پر بیٹھ کر طواف کرنا جائز ہے اس لیے بھی ایسا کر رہے تھے کہ سب لوگ اپنے محبوب نبی کو دیکھ سکیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جب وہ کوئی حکم دے تو زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکے وَلَمْ يَكُنْ وہ اور آپ مغرب نہ تھے آپ نے احرام نہیں بانا ہوا تھا یوم اس کے سخت تھا سرا الگ صرف طواف کیا آپ نے کی پلانا آپ ملا ہوں گا اپنا ترخا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طواف مکمل کیا تو عثمان بن ترخا کو بلایا یہ وہ تھے جن کے پاس جاہلیت کے دور میں بھی چابی ہوا کرتی تھی بیت اللہ کی سے بآ خاصہ ملو اور کعبہ کی چابی اس سے حاصل کی لے لی بآ بڑا بھی ہا بدا پڑا کے دروازے کو کھولا گیا اللہ رسول اس میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم سی حد صورت اس نے بہت سی صورتیں دیکھی برا آپ صورت ابراہیم و اسماعیل یا تقسیمان بل السلام ضلع کہ ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھا لیکن خلاف اور خلاف ان کی تصویر بنائی ہوئی تھی کہ وہ قسمت کے تیر ہاتھ میں کھڑے ہوئے ہیں بکالا کام اللہ فرمایا ہلاک کرے اللہ ان کو جنہوں نے یہ حرکت کی ون ان اس انہوں نے کبھی بھی یہ اور یہ قسمت کے تیز جو ہے ان کا استعمال نہیں کیا وہ ہمارا جو سورت وسیع اور پھر وہ ان سورتوں کو مٹا دیا گیا تو انبیاء پر الزام لگانے میں ان لوگوں نے کبھی بھی شرم نہیں کی آج بھی یہ کہتے ہیں حکام خاص طور پر اور پھر حکام کے علماء علماء سلاطین یہ کہتے ہیں کہ ہم امن پسند اسلام سے علم بردار ہیں ہم بھی مسلمین ہیں یہ نہیں کہ اسلام کا دعویٰ چھوڑ گے ظالم اسلام کے دعوے سے بات نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر چھت کے اوپر اذان دی جہاں پر بلال نے آزام دی اللہ عالمن اور ظالموں تم آزان دینے کی وجہ سے بلال جیسے ہو جاؤ گے ابد اللہ کو ظالم یہ تو بیت اللہ کو آباد کرنے والے تھے وہ نکینے مکہ وہاں پر حاجیوں کو سب اور پانی پلانے والے تھے وہاں ہر طرح کی خدمت کرنے والے تھے تب بھی اللہ تعالیٰ نے آج انہیں وہ ذلت کا دن دکھایا کہ توحید اور توحید والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ غالب ہوئے جنہیں یہ کمینہ کہتے تھے کیونکہ اکثر صحابہ عمان اللہ علیہ غلاموں میں سے شروع کے اندر اور کمزور لوگوں میں سے و و بلال بخب اللہ صرف دروازہ بند کر لیا گیا اسامہ بلال اور ان کے ساتھ بعض روایات بلکہ صحیح بخاری میں آ کر یہ عثمان میں تصویر یہ سب داخل ہوئے اور بیت اللہ کا دروازہ بند کیا گیا نبی اکرم وسلم نے اپنا رخ مبارک اپنے چہرے کا جو باب کے سامنے دروازے کے سامنے دیوار ہے اس کی طرف کر دیا حسا اجا کانا بہنا و بہینہ بہین ہوتی از روح از روح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و دیوار کے درمیان تین گز کا یا تین ہاتھ کا فاصلہ تھا واقعہ فا فصل ہونا وہاں کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ اللہ اسلام نے نماز پڑھی بعد میں جب نکلے دروازہ کھلا تو لوگ تیزی سے داخل ہوئے ابن عمر فقط سے پہلے داخل ہوئے صحیح مخارگ میں آتا ہے ربی اللہ عباد تو کہتے ہیں وہ مقام تو مجھے بتا دیا گیا جہاں آپ نے نماز پڑی اللہ علیہ وسلم مگر کتنی نماز پڑھی تھی یہ میں نے نہیں پوچھا سمہ دار پھر بیک پھر نبی علیہ اللہ اندر بیت کے چکر لگایا آپ نے بیت اللہ کے اندر جہاں پر آج تواغیز کو داخل کیا جاتا ان ظالموں کو داخل کیا جاتا ہے جن کا حرب میں داخلہ ہر اعتبار سے مطلوب ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی سزائے لانہ سزائیں وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال پاشا محمد رسول اللہ نہیں صلی اللہ علیہ و وسلم چلو ہم کہتے ہیں کہ شاید ان کی مراد کوئی کہے گا کہ بعد والے بزرگان دین میں سے کوئی تھا تو احمد بن حنبل نہیں تخلی اللہ لیڈر ان کا ان کا تخیلاتی لیڈر چلو کہتے ہیں یہ فوجی ہیں ان کا تخیلاتی لیڈر خالد ابن ورید میں مصطفیٰ کمال پاشا جس کے بارے میں وہ عالم جس نے شاید کسی حکمت کے پیش نظر حکام کے ساتھ وہ رعایت برتی جو کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ ان کی سطح کو معاف کرے شاہ کلوانی ربی محل ادب سے وہ بھی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال پاشا کافر تھا اور عربی لوگ اس طرح سے کہتے ہیں دین کو جاننے والے تو ہیند و سنت کو جاننے والے جس طرح یہاں پر لوگ مرزا غلام محمد کادیانی کو قاسد کہتے باقی کہتے ہیں بلکہ احمد المسلمین شہخ البانی کہتے ہیں تبر رامل اسلام اس نے اسلام سے خود برات کی نماز جبکہ اس شخص میں حاقب نے فردا اجل مسلمین مسلمانوں پر تحفہ نظام غلط نظام اسلام وہ نظام جو اسلام کے نظام کے علاوہ تھا کو کا نظام تھا کو کی شریعت تھی کیا عمل نہ کرے حالانکہ شاقت ماندہ کو اللہ کہتے جب تک حاکم کا عقیضہ نہ ہو کہ یہ قانون چلانا جو اللہ کے قانون کے خلاف ابھی جائز ہے یا وہ یہ کہے کہ اللہ کے قانون کو چلا لو یا اس کو چلا لو تقیر ہے دونوں میں سے جو بھی چلا رہو جائز ہے حالات کے مطابق افضل کہیں اس قانون اس وقت تک وہ قانون چلانے کے بعد بھی کافر نہیں ہوتا یہ نہ جانے وہ کس لیے کہتے ہیں جہاں کھل کر کہتے ہیں کہ وہ سب کماج پارٹا کافر تھا اس لیے کہ اس نے مسلمانوں پر وہ دین سونپا جو دین اسلام کا دین نہیں تھا اور پھر دو مثالیں بھی اس کے گھر وہی اسی کے بعد موجود کہا کہ اس کافر حاکم نے حکم دیا کیا اس لیا مسلمان جوانوں کو کہ وہ نسارا کی کبھار پہنے نسارا کا ایک خاص لباس تھا جو کہ خاص ان کی نشانی تھی جسے پتہ چلتا تھا کہ آدمی نفرانی ہے آدمی عیسائی ہے کیا کہ مسلمین کے خاص نشانی مونچھوں کو پس کرنا اور ڈالیاں یہ ایک شکلنگ وردی ہے مسلمان کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صد مسلم کا تعلقات اپنے کے ساتھ دکان اخارا کی غبا کرنے کا حکم دیا اور شرف میں ذراثت میں عورت اور مرد کا حصہ برابر کر رہی صرف یہ تفصیل کی بنیادیں واضح کی چہلمانی ارانی محلہ نے یہ ان کے اپنے بتائے ہوئے اصول کو بری طرح سے توڑ ہے یہ ان کا فطرہ اور یہ فطرہ کہنے کے وقت بھی وہ اتنے بڑے عالم تھے بلکہ آواز ان کی بڑھاپے کی وجہ سے صاف بڑھاپے کے اثرات ظاہر کر رہی ہے یہ ان کی پچھلی عمر کی کیس ہے فرمایا کہ نماز پڑی سے بیت اللہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ سلام گھومے تو میں یہ ارد کر رہا تھا کہ اس اس گھر کے کے اندر اس حرم کے اندر حرم کہ مشرق کا داخلہ اللہ پاک نے ممنوع کر دیا ہے جبکہ تدابیر کو لے جاتے ہیں اور پھر وہ بیت اللہ اس حرم پر چڑھ کے آگان بھی دیا کرتے ہیں اور اس گھر کے اندر داخل اللہ کے رسول ہوئے اس دن جس نے اسلام کو غلبہ ہوا اور سب سے پہلے کیا کام کیا بتا باطلہ کو توڑ دیا یہ تو ظاہری باطنی تھے توڑنے کا بھی صاف طور پر اعلان کیا جو کہ بعد میں آیا بک برا صلی اللہ اللہ اکبر کہا اللہ کی توحید بیان کی کہ اللہ ایک ہے لا الہ اللہ کہا اور پھر دروازے کو کھوجا گیا اور قریش مسجد میں جمع تھے سکو فن صفحے بنا کر کون مشرقی میں مکم یم ضروری ابھی مشرقین کا داخلہ بنا نہیں ہوا تھا اللہ کے حکم سے اللہ کی یہی حکمت اب وہ دیکھ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ ہمارا یہ بھائی ہماری قوم کا یہ فرد جس کو اللہ نے نبوت اور رسالت کی آج کیا کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بیت اللہ کے باپ کے اندر باپ کے دونوں طرف ہاتھ رکھا اور وہ ان کے نیچے تھے کیونکہ باپ اوپر بنا ہوا ہے کافی بلندی پر ہے تو بہن کہتا وہ ان کے نیچے تھے نبی اللہ رکھ رہا بکاللہ لا اللہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے وہ اکیلا ہے لا شریق الا اس کا کوئی شریک نہیں سادہ کا وعدہ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا و نہ اس نے اپنے بندے محمد کی مدد کی صلی اللہ علیہ نہیں وسلم وہ آج اور اس کے لشکر کو مالک نے مہزت کر دیا وہاں وا آدھا اور اس اکیلے لشکروں کو شکست دے دی اس بنا محمد رسول اللہ کا کمال ہے نہ وہ کرنی والا ہے نہ کوئی اور کرنی والا ہے یہ کرنی والا وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے جو ہر شہر کو نیچے اور اوپر کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں خبردار جتنا مال جائیداد اور خون سارے کے سارے فہو تحت میار وہ سارے جاہلیت کی جو تمہاری لڑائیاں کی جاہلیت کی لوٹ کسوٹ کی بنیاد سے مال کے جھگڑے جائیداد کے جھگڑے خونوں کے جھگڑے جاہلیت کی وجہ سے وہ میرے ان دونوں قدموں کے نیچے یہ ہے وہ گفتان ابداطلہ جو نظر نہیں آتے قومیت کا بک خاندان کی عظمت کا بس کی دریائی اپنی دولت کی وجہ اپنی سیادت اور قیادت کی وجہ کہ ہمارے تو خاندان میں ہمیشہ ایک منسٹر ضرور رہتا ہے اور ایک بڑا وکیل ہوتا ہے اور جج تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایک جج نہ ہو یہ تو ہمارے خاندان کا ایسا وقت ہے کہ اس وقت سے ہمیں رب نے کبھی محروم نہیں کیا اور اس واقعہ ہم سپنوں سے اوپر سلوار نہیں اٹھا سکتے اس واقعہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اب اسلام سیکھنے کے لیے کسی ملہ کے پاس چلے جائیں ملہ کی بات سے اسلام میں نہیں مانیں گے اگر اسلام میں داخل ہوگے تو پھر کیا کریں گے معلوم ہوا تو پاکستان کا صدر رہ چکا تھا اس کا نام مجھے اس کا یاد ہے احاط نام تھا جس کا اسحاق کا صدارت چھوڑنے کے بعد اب کیا کام کر رہے ہیں قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں بھائی یہی کام پاس باقی رہ گیا تھا تفسیر لکھنے کے لیے اس دنیا میں کوئی عالم موجود نہ تھا کہ جو تجھے تفسیر لکھنے کا خیال کر رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ یہ کسی کی قیادت کو قبول نہیں کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے کی بہت بڑی وجہ یہ تھی اب بشر ہی یہ بشر ہو اور وہ ہمیں ہدایت کرے اور ہم اس کے پیچھے لگتے جائیں بس یہ ہمارا بڑا وجہ اس لیے مالک نے سمجھا ما ما لوگوں کو ہدایت پر آنے سے ہدایت کے پہنچ جانے کے بعد اتباع کرنے سے کسی شہر نے منع نہیں کیا سوائے اس تکبر کے کہ کے پیچھے لگ گیا اللہ نے بچت دے بچت نہیں ہونا چاہیے کوئی آسمان سے فریشتہ آئے اللہ ہمیں خود ہم فلاح ہو تب تو ہم بات مان لیں وہ تو بوشتی کہے گا کہ آسمان سے اگر اللہ رب العزت یہ کہہ دے کہ تم فلا بات مانو تو میں مانوں گا بات یہ ہے کہ اللہ نے लिया कि किसी لیا کہ کسی کا چچا کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کا آمن وہی رسول ہوا کرتا قوم کے اندر قوم کی زبان بول کر اور تمام بشری تقاضے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں یہاں تک کہ نماز میں بھول جاتا ہے اور نبی السلام صلی اللہ علیہ و وسلم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بھولے اور اسی وجہ سے شاید کہ ہمارے لیے مختلف نمونے موجود ہو کہ سجدہ صاحب کے مختلف طریقے فقہار مقرر کیے کہ جب واجبات میں غلطی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے جب ارکان میں ہو جائے بھول پھر کیا کرنا ہے اور کس وقت سلام سے پہلے سجدے کرنے کس وقت سلام سے بعد سجدے کرنے جب شک آ جائے تو ضم غالب پر اگر گمان رکھا جائے پھر کیا کرنا ہے اگر شک آ جائے تو پتہ نہ چلے کہ کون سی جی میں نے رکھتا پڑھی کہ نہیں دونوں چیزیں برابر ہوں پڑھی اور نہ پڑھی یہ کیا کرنا ہے تو یہ نبی الگ کا متعدد دفعہ بھول جانا ثابت ہے تو کہتے ہیں یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے اور آج یہ بھی کہتے ہیں منظری حدیث کہ کیسے ہو سکتا ہے وہ شخص نبی جس پر جادو کا اثر ہو کیونکہ جادو کا اثر ہو گیا تب تو وہ سارے کے سارے قرآن کو بھی بھول گئے یہی تو اثر تانا دیتے تھے اور حدیثوں نے وہ تعانا ثابت کر دیا تھا ظالم جادو کا اثر جو ہوا وہ بشری تفاضہ ہے جیسے شیطان کے اور ہتھے ہے کہ وہ بسواس ڈال کا بڑا پریشان ہوتا ہے غم ہو جاتا ہے آنکھوں کے آنکھوں نکل آتے ایک کام اچھے طریقے سے کاٹنے سے پہلے یہ بیماری ہے وقت اس طرح جادو بھی ایک شیطان کے مسائل میں سے ایک وسیدہ ہے اور اس کے اثرات مرتب ہوتے مگر غلطوش کہہ رہے کی ایمان پر نہیں ہے جیسے اللہ کے نبی بھول گئے تو معاذ اللہ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ چار آیتوں کی جگہ دو آیتیں سنانا بھول گئے بھائی نبوت میں وہ محفوظ و معمو ہے اور معصوم ہیں یہ تو وہ معاملات ہیں جو معاملات نبی اکرم علیہ وسلم کے اس بنیاد کے ساتھ متعلق ہے ان تم کا ایل ایم دنیا کو جیسے کہا تم دنیا کے کام زیادہ بہتر جانتے کھیتی باڑی کپڑے پینا جنگ کرنا دیگر پینے یہ اپنے تجربے کے مطابق کرو نہ تمہیں جنگ کرنا اور نہ تمہیں کپڑے سینا اور حلیہ پکانا نہیں سکھانا آیا نبی تمہیں سکھانے آیا اللہ کی عبادت کس طرح کرنی اس میں وہ معقول وہ معمول ہے ہمارے اعتبار سے شیطان سے اور شیطان کام سے بھی نہیں کر سکتا تو یہ ایک تکبر سارے بدھ فرمایا میرے ان دو قدموں کے نیچے ہاں فرمایا صدارت الزعید و شکایت الحاج جو یہ جو شعبے ہیں یہ قائم رہے گے حاجیوں کو پانی پلانے کا وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا اور اسی طرح سے یہ چادی جو تھی یہ عثمان بن درخہ کے پاس تھی اور وقت شعبے تقسیم سے یہ شعبے باقی رکھے اور کہا علا خبردار و قطل الفطا شب ہلحمد خبردار پتہ سے قتل کرنا جو ہے وہ جان بوجھ کر قتل کرنے کے برابر ہے اس کی سزا مقرر کی بڑی سخت نبی علیہ و اسلام نے فرمایا سو اونٹ اور اس میں سے چالیس جو ہو ایسے جو حاملہ ہاں ہوں میں نے جانتا کہ صحیح بخاری میں اچھی طرح سے ہے یا کوئی فرق ہے کہ یہ تاریخی روایات ہیں بارہ سو تو ضرور ہے یہ شرط کی موجود ہے جس میں میں نہیں جانتا یہ آپ گول ماں سے پوچھ لیں اور یا ماشرف قریش اے قریش کے لگ کر ان اللہ کابان کو نق وسلیا نق وقل اللہ تم سے لے گیا جاہلیت کی نق جاہلیت کے تصبر تم سے لے گیا اور تعظم بلآبا جو تم اپنی بڑائی بیان کرتے تھے اپنے آبا کی وجہ سے اے قریش آج تمہیں بڑائی اللہ کی وجہ سے لے الناس من آدم تمام لوگ آدم کی اولاد ہے علی صلاح اللہ تو آدم مٹی سے بنے اللہ آیا، پھر یہ آج پڑی یا لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا وجا تم شو روم لو اور پھر تم کو ہم نے کبھی بنایا خاندان بنایا تعائش حاصل کرو کے خاندانی فسائل کے اعتبار سے بھی حتیث اعتبار سے بھی یہ کون ہے یہ صدیق حٹی صاحب ہے یہ کون ہے یہ صدیق افغانی صاحب ہے یہ کون ہے یہ صدیق خان صاحب ہے یہ صدیق قریشی صاحب ہے وغیرہ وغیرہ اور اسی طرح سے قوموں کے جو فسائل ہیں ان کا بھی بڑا فائدہ پہنچتا ہے ایک ابھی رقم اور اس تین کو جو سمجھدار ہو اللہ کی طرف سے ان کے سینوں میں صرف نازل کر دی گئی ہو وہ صرف سمجھداری سے لوگوں پر وہی بوجھ ڈالتے جس کو اٹھانے کے وہ قوم قابل ہو ہر قوم کے اپنے اپنے فسائل ہوئے کرتے کوئی کسی بات میں آگے بڑھا ہوا ہے کوئی کسی بات میں آگے بڑھا ہوا ہے یہ اتنی بڑی خرابی ہے قومیت کی کہ عرب بھائیوں میں صنعی بھائیوں میں یہ جہلیتیں موجود ہیں اور دن ب چھٹ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں معذل تفصیل کو ظاہر ہے جاہلیت کے اثرات ہیں جب کہہ دیا تھا ابو غرب نے بلال کو کالی کا بیٹا تو نبی علیہ سلاط اسلام نے فرمایا کہ تو ایک ایسا مرد ہے سی کا جاہلی تیرے اندر جاہلیت کے اثرات موجود ہیں وہ ابو غرب رضی اللہ تعالیٰ کو اس شدت کا احساس ہوا کہ انہوں نے معافی مانگی بلال سے اب بلال نے جب معاف کر دیا تو کہا اس طرح نہیں ابوگر لٹے گا بلال اس کی گال پر اپنا کالا پاؤں رکھے گا جس ابوگر سمجھے گا تم نے معاف کیا گا. جب بھی فر کہا اور ہمارے عرب بھائیوں میں یہ سب پتہ یہ شعوری طور پر نہیں لا شعوری طور پر موجود ہم نے خود دیکھیے ہمارے اندر بھی ہے یہ نہیں ہم کا اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں علم میں اللہ نے انہیں منہج میں اللہ نے انہیں عمل میں قائد بنا دیا پھر سے اس دنیا میں اسلامی لشکروں کا اسلامی دعوت کا کہ ہم نے یہ دیکھا جو انہوں نے کہا کہ فلاں کی تنخواہ جو ہے عربی کی وہ تو پندرہ ہزار دوسرے کی تنخواہ کتنی ہے دوسرے عربی کی بیس ہزار ہے تیسری قسم کے عربی کی تنخواہ دس ہزار ہے اور جو ایرانی ہے اس کی تنخواہ آٹھ ہزار ہے اور جو پاکستانی اس کی پانچ ہزار جو افغانی اور اس کی دہلی ڈال رکھنے کا یہ کیا وجہ ہے ایسا افغانی کا اتنے میں گزارا ہو جاتا ہے کیا افغانی انسان میں یہ افسوسناک سیزیں ہیں یہ ہم نے دیکھا اور اسی طرح سے اور بھی بات کمزوریاں اللہ اہل ایمان کی کمزوریوں پر پردے ڈال دے آمین اللہ علیہ توبہ کی توفیق دے آمین اور اللہ جلد ہمیں اس مقام تک لے جائے جس پر پہنچنے کے بعد اللہ خلافت کی نعمت اور خلافت کی امانت جو ہے اس کا حامل کسی قوم کو بنایا کرتا ہے تاکہ پھر ہم عزت کے ایام دیکھیں پھر مجھ کی گردن اترے اور اس کے تمام ہوائی مرکزوں اور منافقین کی گردن اترے یا توبہ کرتے ہوئے یہ دین کے خالد بن جائے آمین فرمایا انفاق تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ مستقیل ہے إن اللہ علیم بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا اور خبردار ہے ظاہر میں تمہیں اگر کوئی عزت والا نظر آتا ہے اس کا دل کالا ہے تو اللہ سے جرگ ہے تم کالا یا ما شرح قریش سے پوچھا اے قریش ماں کا رونا با علم کیا دیکھتے ہو کیا خیال ہے تم سے کیا کرنے والا ہوں کالو کہا اچھائی آپ سے اچھائی افن کریم عزت والا کریم بھائی ہے تم ابنو اخن کریم عزت والے بھائی کا بیٹا قال کالا اکول نکما کالا یوسف میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا لاس تشریح علیکم اليوم یوم ان لاک آج تمہاری کوئی بات کچھ نہیں جاؤ چلے جاؤ تم آزاد مسجد مسجد میں تشریف فرماؤ فکان ارہیاڑی علی کھڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح <الْقَعْبَة> کی يده اور علی کے ہاتھ میں قعبہ کی کنجیاں آپ جو ہے شوبہ دے دے بیت اللہ کا صلی اللہ علیہ اللہ علی آپ پر سلاباد کرے صل اللہ وسلم تو فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ عثمان پر عثمان الطح کدھر گئے ربی اللہ تعالیٰ اللہ، اسے بلایا گیا، کا مستاحق یا عثمان یہ لے اپنی پیاری ہے عثمان در و وفا آج کا دن نیکی کا اور وفا کا دن نبی علیہ اللہ نے وہ ذمہ داری پھر سے اس نے اور یہی اسلام کا قانون ہے کہ اللہ کے نبی علیہ صلاح وسلاح نے فرمایا کہ جارلیت کے اندر جو عہد تھا خیر و خوبی پر اپنی اسلام میں زیادہ حق ہے اہل اسلام پر کہ اس عہد کو باقی نہ کہ اس کو ختم کر دیں اور اس دن نبی السلم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوا فط میں اس چوری کی خبر پائی جو ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا اور وہ بڑے خاندان کی عورت تھی اس نے چوری کر لی اور آپ خوب اس واقعہ کو جانتے ہیں کہ اسامہ بن زید کو چنا گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس عورت کی سفارش کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا فکالا حد من حدود دلہ اسامہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کا طلب بنا نا رسول اللہ اللہ کے رسول کے چہرے کا جو تھا رنگ بدل گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر غصے میں آ اللہ کے لیے جب اس چوری کرنے والی خاندانی عورت کے لیے اسامہ نے شفات کی کہا تو فی حد من حدود اللہ اسامہ اللہ کی حدوں میں ایک حد کے اندر تو میرے ساتھ بات کرنے کی جرات کرتا ہے کالا اسامہ سو اسامہ نے اسی وقت جواب دیا اس طرح پھر رسول اللہ اللہ کے رسول میرے لیے استغفار طلب کیجئے میں بلکہ کر بیٹھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد خطبہ دیا اور کہا اما بعد اہل کرناس کب لگو تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے فیم و شریف سارے جب شریف چوری کرتا معذت تو اسے چھوڑ دیتے اذا جب ان میں سے کمزور چوری کرتا اقام والے حد اس پر حد قائم کر دیتے وبسم و حمد وہ تاریخی الفاظ مجھے قسم ہے اس جان کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لو انہ فاطمہ, محمد سرقت اگر فاطمہ محمد کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا نے چوری کر لی ہوتی لچو یادا میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا رسول اللہ صلی اللہ سے بلکل مرا کہ نبی علیہ سلاۃ والسلام نے اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا بعد میں اس عورت نے شادی کر لی اور اس کا اسلام بہت اچھا تھا یہ عائشہ کے پاس آیا کرتی پھر نبی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے کام اللہ کے رسول سے کہہ کے کروا دیا کرتے معلوم ہوا کہ نبی علیہ سلاط والسلام نے حدوں میں کسی حد کے اندر سفارت کو برداشت کیا اور پہلی قوموں کے حالات تک کا تبد اسے قرار yes。دیا کہ وہ شریف پر حد قائم کرتے اور دعف پر حد نہ قائم کرتے اور جو حکام حضور کو ختم کر دے وہ کون اللہ فرماتا ہے کہ ذرا کی حد کو قائم کرو ان تم تم تم من بلّا ہی اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے یعنی جو حد کو قائم نہیں کرے گا اس کا ایمان نہ اللہ پر ہے نہ آخرت پر ہے صرف وہ قومیں کیے برباد ہوئی کہ حد کو مان رہے ہیں حد میں بے انصافی کر رہے ہیں شریف پر حد قائم نہیں کرتے وہی پر قائم کرتے اور انہوں نے حدوں کو ہی دیا اور اپنی حدیں اس کی جگہ لگا دی انہوں نے اللہ کے ترازو کو ایوان حکومت سے توڑا اور اپنا ترازو وہاں لگ اور کہا آئندہ حقوق اس پر تولے جائیں گے انہوں نے وحی کو میزان نہیں مانا انہوں نے وحی پر تولنا جو ہے اس سے اپنے تول کو ترجیح دی یہی بنیاد ہے کسی حاکم کے ملت سے خارج ہونے کی یہ بات مجھے ابن رحمہ اللہ سے ملی میں بہت اس معاملے میں کوشش کر رہا تھا تو آخر کار یہ ایک ضروری قول ان کا مجھے ملا انہوں نے یہ اصول بتایا کہ جب حاکم مرجع جا بدل دے جب حاکم ترازو توڑ دے وحی کا اور حاکم جو ہے وہ اپنے حکم کے لیے جو ترازو لٹکا لے وہ ترازو وحی سے نہ لیا گیا ہو بلکہ وہ اپنا بنایا وہ ترازو ہو جب ترازو ہی اور ہے کیسے فیصلہ حق کا ہو سکتا ہے سونے کو جس ترازو میں تولا جاتا ہے اگر سونا تال کے ترازو پر تولا جائے گا تو کیا انصاف ہو سکے کیا ایک تولا تال بتائے گا ایک ماشا بتائے گا یہ تو ایک بدی سی مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے شیخ سفر حوالی اس سے خوبصورت مثال دیتے دی کہتے ہیں کہ میرے بھائیو آج اگر تمہیں کوئی نماز پڑھائے اور وہ نماز بھی نکالے طریقہ تو اور انجیل سے اپنی طرف سے نہیں تورات اور انجیل سے طریقہ نکالے اور نماز پڑھائے نماز پڑھو گے اس کے پیچھے کوئی نہیں پڑھے گا اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے چلو قبلہ کی طرف منہ بھی کر لیتا ہے تورات اور انجیل میں ساری باتیں تو بدلی ہوئی ہیں اللہ کی باتیں بھی موجود ہیں اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھے گا کہا آج جو آپ تورات اور انجیل کا قانون چلا دے کیا وہ مسلم ہوگا نہیں آج کی شریعت محمد کی شریعت ہے صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم اور یہی بات الوداع و نہ کثیر نے کہی کہ پہلی شریعتیں جو ہے وہ چلانے والا بھی آج مسلم نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ نازل ہوں گے اور ہمارا ایمان ہے ضرور نازل ہوں گے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے مطابق عمل کریں اب بتائیے حدود میں بے انصافی کرنے کی وجہ سے قومی ہلاک ہوں گی جنہوں نے حدود کو اکھاڑ پھینکا اور نئی حدیں قائم ہوئی اب فلطی عالم اہل حدیث کا دعویٰ کرنے والا ویب پیج موجود ہے کمپیوٹر پر لٹریچر پھینکے ہوئے ہیں اور کام کر رہا ہے دعوت کا دبئی سے آتا ہے دو ہزار روپئے کرائے کی روزگار لیتا ہے جگہ جگہ جاتا ہے اور لوگوں کو جا کر خلفیت سکھاتا ہے دین سکھاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ مجھے پاکستان کا ایک قانون بتاؤ جو اللہ کے قانون کو قانون بننے سے روکتا ہو جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ جب حاکم جو ہے وہ مرجا بدل دے تو اس وقت وہ کن میں چلا جاتا کون تھا مرجع بدل ہے کون سا مرجا بدلا افسوس ان لوگوں کا یہ تو آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں کتنے بڑے دھوکے باز ہیں کہ ایسے دھوکے کی ضرورت تو شاید جھونگے بخار کو بھی نہ پولی میں نے اسے کہا کہ بھائی اگر تیرا بیٹا موتاد ہو جائے پرویزی ہو جائے وہ کو کو بدلی کتاب کہنا شروع کر دے صحابہ کو کافر کہے آئما کو معصوم کہے وہ قبروں سے اور قبروں والوں میں جو مضفون ہے قبروں میں ان سے حاجت مانگنا شروع کر دے قبروں کی نظروں نے کرے اسے وراثت دینے سے تو انکار کر دے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ علیہ مومن القافر مومن کا نہارث ہے تو اسے وراثت نہ دے یہ کورٹ میں چلا جائے پاکستان کی عدالت جس میں عدل نامی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ ہر وہ عدالت جو عدالت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور بین ایبلیس سے عدل کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ سب سے بڑی گالیں وہ مظلمہ ہے ماہ نہیں ہے اس میں چلا جائے تیرا بیٹا تجھ سے لٹا کر براثت لے لے گا تو اب اسلام کا قانون چلنے دیا کہ اسلام کے قانون کو روکا اور اگر تیرا سن کے کوئی عورت وہ ہو جائے اور اس کا خامد ایسے شرک پر ڈٹا ہوا ہو کہ ہر عالم کیا ہر طالب علم بھی کہہ دے کہ یہ تو مسلم ہے اور وہ اپنے شرک پر فخر کرے وہ کہے تم جلتے رہو گے ہم مانتے رہیں گے بابے ہمیں ہر مشکل پر نظر آتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور ہماری ہر مشکل انہیں سے حل ہوتی ہے اب یہ عورت جو ہے جس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور یہ کسی اور سے استبرائے بٹن کے بعد شادی کرتی ہے تیری اس عدالت میں یہ بدکار عورت ہے اس پر کیا حکم لگے گا اسلام اسے نیکوکار کہتا ہے اسے صالحہ کہتا ہے یہ تو ایسی ہے کہ جو بد دل اللہ سید حسنات اس کی سیاح بھی حسنات بن گئی نہ اس کا کتنا مقام ہے کہ اس نے ایک امیر کبیر خاند کو چھوڑ کر جو ایم ایل اے بھی تھا جو اس کے ساتھ بڑا سیاست دان اور ذمہ دار بھی تھا اس نے اس کو چھوڑ کر اس کے گھروں سے دھکے دے کر یہ نکالی گئی زخمی بھی تو ایک غریب مزدور سے دی دیکھیے جی میرے نکاح میں ہے اس نے نکاح پر نکاح کیا حدود آرڈیننس حدود آرڈینس اس کے اسلام کے لگائے گئے ان کا آگ پر کی نبڑا حوصلہ ہے اللہ کے دین سے اللہ کے دین کے اوپر حد لگاتے ہیں اب بھی یہ کہتا ہے نہیں یہ ہاتھوں کی غلطیاں شکر ہے اس کے بعد کف مان لیا اس کی مجلس میں یہ حال ہے ان پڑھے لکھوں کا یہ اٹھے ہوئے ہیں یہ ان تواویز سے یہ جو, جو حال ہے جنہیں قرآن و سنت کی ہوا بھی نہیں لگی جن کی شکلیں جو ہیں وہ کافروں والی جن کے عادتیں کافروں والی جن کا اوڑنا بچھونا کافر والا جن کی جنگیں کافر والی جن کی صلاح کافروالی جن کی معیشت کافروالی جن کی معاش کا آفر والی جن کی تہذیب کافروانی جن کی تعلیم کافر والی جن کی ثقافت کا والی جن کے قانون کافر والے ان کا تو ہمیں اتنا ڈر نہیں ہے جتنا خوف ان ظالموں کا ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ شکل اپنائی ان کی زبان اور oh. قرآن سنت کو دلیل بنا کر اللہ کے نبی کے نیم کا راستہ روکنے کے لیے جھنڈا لے کر کھڑے ہوئے اور اس کو سلقی اور تبلیغ کہہ کر پھیلانا شروع کیا اللہ تبارک و مطالعہ ایسے داغوں اور چوروں سے ہمیں محفوظ رکھے آمین مگر محفوظ رہنے کا ایک طریقہ ہے یہ جو آپ نے اختیار کیا میں انشاءاللہ علماء سے سیکھتا ہوں اور آپ کو وہ چیز نہیں کہتا جو میں نے بڑے علماء سے نہ سیکھ ہو کیونکہ صحیح حدیث آتی ہے اچھے محققین نے کہا کہ جو شخص تبلیغ کرے وہ صرف وہ ہو جو امیر ہے جبکہ خلافت قائم ہو یا جس کو امیر نے مقرر کیا باقی تبلیغ کرنے والے شیریں تو امام ابن تعمیرہ نے اور امام بخاری نے او اصلا علماء کو کہا کہ اصل امارت علماء کے پاس ہے کیونکہ ایک مسلمان امیر خلیفہ جو اللہ سے درد و علما کا دعوے ہوتا ہے اس لیے کہ وہ وہی کو جاننے والے اور وہی سے اس کو چلانے والے ہوتے ہیں تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کرتا ہوں دن اور رات جتنی میری ہمت ہے اور جو میری کوتایاں اللہ اس سے سرگزر کرے کہ میں بہت وقت زیادہ بھی کرتا ہوں گا ایسا نہیں کہ میں اتنے ہی زبردست منہ سے نکل گیا میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ بڑے علماء جو سنبھلے ہوئے ہیں جن پر امت جمع ہے جو آئمائے بجا ہے جو علیہ آئما ہے ان سے لے لے کر آپ کو پہنچاتا رہوں اور آپ اسی طرح شوق سے آتے رہیں پھر آپ جو یہاں سے سنیں اس میں آگے اس کے حامل ہوں اس کو اچھی طرح یاد کریں اور بلبو عملی و لو آیا نبی علیہ سلاط اسلام کے فرمان کے تحت اس کو سمجھ کر اس کو آگے پہنچاتے چلے جائے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اسلام کا سورج پھر طلوع ہوگا انشاءاللہ مکہ کو پھر تمام شرک کی نجاست سے پاک کیا جائے گا اور امت پر یہ قرض ہے مکہ کی پاکیز کی حرم کی پاکیز کی ہرم مدینہ اور حرم مکہ کی انشاءاللہ وہ پھر پاک ہوں گے وہ کے داخلے ان میں بند ہوں گے اور اللہ تبارک بدالہ کا جھنڈا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کی اتباع میں ناصل کیا جائے گا وہاں پر نفر کیا جائے گا اللہ مجھے اور آپ کو کرے سنے میں دے اخبار کو دل میں جگہ دینے عمل کی جنت بنانے اور اس قرض میں رہنے کی توفیق طار پر معیام ہماری موت اس حال میں ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے رب الجلاد ولی اکرام اس کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتبا پر راضی اور خوش آمین